وحي فبما رحمتين من الله لينت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لنفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله عیسائی کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسنِ خلق اور عظمت و شان کا بیان فرمایا کہ عہد کے اندر کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم شریف سے کرنے کی وجہ سے جو نقصان ہوا 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ باوجود اس کے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علی مردان پر کسی طرح کا کوئی اتاب والا معاملہ نہیں فرمایا ناراضگی والا معاملہ نہیں فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ فبما رحمت من الله اے پیارے یہ اللہ تعالی کی طرف سے رحمت ہے اپ پر لن کہ آپ نے اس معاملے میں بھی ان پر نرمی کی ہے صحابہ پر نرمی کی ہے آپ نے کسی طرح کا کوئی جلال کا اظہار نہیں کیا میں بلاکم تفض الغلیز اگر آپ کا مزاج سخت ہوتا اور دل بھی آپ کا سخت ہوتا لن فدو بن حاول تو یہ سارے آپ کی بارگاہ سے دور ہو جاتے آپ کی بارگاہ سے دور ہو جاتے آپ کا ساتھ جاتے بخشش بھی مانگے اور ہر طرح کے معاملے میں ان سے مشورہ بھی فرماتے رہیں یہ ذہن میں رہے یہاں امر جو ہے نا یہ مطلق نہیں ہے کیونکہ وہ احکامات جو اللہ تعالی کی طرف سے آگئے گئے ان معاملات میں ان احکامات میں کسی سے مشورہ کی ضرورت نہیں ہے جیسے ہم تک آکل اسلام کا فرمان پہنچ چکا ہے و بار کا حکم قرآن بھی آ چکا ہے اب ان معاملات میں مشورے کی ضرورت نہیں ہے یعنی کہ کوئی بند جیسے پارلیمنٹ میں ہوتا ہے اسمبلی میں ہوتا ہے ہاں جی ربت نے تو کہا ہے کہ نبی کی عزت پر پہرہ دو پارلیمنٹ والو آپ کیا کہتے ہو دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے ناموز پر پہرا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے جیسے شراب پر بل پاس ہو رہا ہے بھائی ہاں جی بل کیا ہوتا ہے سارے ضلیل لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں ہاں بھی بتائیں جی شراب پینی چاہیے نہیں پینی چاہیے پانچ سو کہتے ہیں پینی چاہیے دو سو کہتے ہیں نہیں پینی چاہیے بتائیں بھائی بھائی رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکامات آ گئے رب نے جو حکم دے دیا ہے اس پر مشورہ نہیں, نہیں ہوگا رسول اللہ علیہ السلام نے جو فرما دی ہے بس اس میں بات ختم اب کسی سے کو مشورہ, مشورہ نہیں, نہیں, نہیں ہوگا اب یعنی کہ ربطارہ نے واضح فرما دیا زنا حرام ہے اب کو بندہ کھڑا ہو کے پارلیمنٹ میں مل لے جائے ہاں جی بتائیں جی زنا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے بتائیں مومن یا کافر ہو گیا رب نے حکم دے دی یہ مشورے کرتا پھرتا رب کے حکم پر مشورے ہو رہے رسول اللہ علیہ نے حکم دے دیا اس پر مشورے رب تبارک نے جب واضح فرما دیا کہ, فرما کہ ہم ابھی پیارے آپ معاملات میں مشورہ جو جو حکم کو اجازت نہیں ہے حضور مجاد نہیں ہے بتائیں بھائی تو پھر رسول اللہ علیہ شام کا حکم آ جائے رب کا حکم آ جائے تو یہ لوگ کون ہوتے ہیں مشورہ لینے والے یہ ووٹنگ کرانے والے کون ہوتے ہیں رب کے حکم پر ووٹنگ کروانے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے پہلے ہی ووٹنگ کروانے سے پہلے کافر ہو جاتا ہے ہاں بھائی رب کا حکم آ ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے بتائیں بندہ مومن رہا را یہی انہوں نے کیا نا کہ رسول اللہ علیہ شام کی عزت کا معاملہ ہے تو پارلیمنٹ میں لے جائیں گے جی پارلیمنٹ میں لے جائیں وہاں جا یہ ہاں بھی جی نبی کی عزت پہ حملہ ہو گیا ہے بتائیں کون کون سے مسلمان چاہتا ہے کہ حضور کی عزت پر پہرا ہو اور کون چاہتا ہے کہ پہرا نہ ہو بتائے بتائے یہ بتائیں یہ اعلان کرنے والا مومن رہا بندہ تو کتنی بڑی بات ہے جو فرمایا و شاعب رحم فل عمر یہ ذہن میں مسلمانوں کا جو نظام ہے نا وہ شرائی نظام ہے کون سا نظام ہے شرائی نظام ہے اہل عقل جو ہے اہل فہم لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں چار پانچ لوگ دس لوگوں وہ کٹھے بیٹھ کے مشورہ کریں ہاں بھی کیا ہونا چاہیے یہ نہیں کہ اس کے اندر ہر نقو خیرے کو فتو کو شامل کر لیا جائے وہ جو بھی بکواس کر دے اور یہ لوگ جو جن کو یہ نہیں پتا کہ انڈے جو ہیں وہ کلو کے بھاؤ ملتے ہیں یا درجن ملتے ہیں انڈوں کو کیا ریٹ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جی اس بار ہماری حکومت آئی تو سکھر میں بار ہی زیادہ ہو گئی ہے تمہاری حکومت کے بارش کے ساتھ کیا تعلق ہے جی بتائیں جو ایسے احمق اور پاگل لوگوں وہ جناب چیئرمین جماعتوں کے وہ جناب مشورہ کرتے پھرتے ہیں ان سے مشورہ لینا نفظ کیا ام خانہ سوچ ہے یار کیا پاگلوں والی سوچ ہے اللہ تبارک و تعالی نے سبحان اللہ آکل صاحب السلام مشورہ لیتے تھے صحابہ کے نام سے جن دو بندوں پر آکلیہ صدیٰ السلام اعتماد فرمایا کرتے تھے وہ حضرت عمومر اللہ تعالیٰ اعتماد سب پہ تھا ان پر سب سے زیادہ اعتماد تھا آکل علیہ السلام ان سے زیادہ مشورہ لیا کرتے تھے اور یہ صرف آج تو ویسے معاملہ جو ہے نا وہ نوز باللہ حالت جو ہے ہماری گرتی چلی جا رہی ہے عورتوں کو مشوروں میں شریک کیا جانے لگا ہے عورتیں مشورے دیتی ہیں اور نوز باللہ گھر کے اندر جو عورت نے کیا دیا وہی وہ ہے بس بھائی ہاں سامنے حدیث سو نہیں جی بیوی بی نے کیا دیا وہی بات مانی جائے گی اور کسی کی نہیں مانی جائے گی یار نہ کریں ہاں مشورہ آپ ضرور لیں لے, لے لیں مشورہ لیکن وہ نہ کریں جو اس نے کہا ہے نہیں یہ سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ بیوی بی سے مشورہ ضرور لیں لیکن جو اس نے کہا ہے وہ نہ کریں اس کے خلاف کریں بھلائی اسی میں ہوگی کیونکہ آ ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی گھر والی جو ہے وہ دیندار ہے سمجھدار ہے قرآن حدیث کی سمجھ ہے اسے آپ کو جو مشورہ دے گی واقعی صحیح مشورہ ہوگا آپ لے لیں جیسے کریما کا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر آکل تشریف فرما ہے صحابۂ کرام لردوان کے دلوں میں اتنی تڑپ ہے کانپے کو دیکھنے کی طواف کرنے کی عمرہ کرنے کی بہت زیادہ تڑپ ہے لیکن ایک دم فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہیں سے واپس جانا ہے یہیں پہ احرام کھول دو اور اپنے سر مڈوا لو تو صحابۂ کرام لردوان ایک دم دم بخود ہو گئے کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں آکل صاحب نے فرمایا کہ سارے احرام کھول دو اپنے سر مڈوا لو کسی <تصفح> کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی آکل اسلام نے دیکھا کہ سارے بیٹھے ہوئے ہل نہیں رہا کوئی حرکت نہیں کر رہا اپنے خیمے میں تشریف لے گئے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ حاضر بعد دیکھیں ان کے جو شوہر تھے نا وہ فوت ہو گئے یا کے پاس کے کہنے لگی حضرت میرے شوہر فوت ہو گئے آکل نے دعا تلقین فرمائی میں دعا پڑھ کر اللہ جرنی فی مصیبتی وخل و فری خیرمن ہا خیرمن ہو مولا میرا شور فوت ہو گیا ہے مجھے اس سے اچھا شور عطا فرما یہ حضور نے دعا تلقین فرمائی کچھ دیر پڑتے رہیے حضور کے ساتھ نکالا ہوئے جی <تصفح> بتائیں کیسا پھر ان کو اللہ تبارک وطان فضل فرمایا ان پر تو یہ حضرت سلم رضی اللہ عنہ خیمہ میں آکل تشریف لے گئے لے ایسا ایسا, ایسا معاملہ ہے کوئی بھی نہیں اٹھ رہا سارے بیٹھے ہوئے حضرت تم رضی اللہ, اللہ دیکھے دینی سوچ فکر کیسی ہوتی ہے ہاں ایسی فکر سوچ والی بیوی بی ہے تو ضرور پوچھے تو آج گزار ہوئی حضور آپ اس طرح کریں کسی کو کچھ نہ کہیں آپ جا کے کو کہیں آپ کے سر کے بال کاٹ دیں है? है? اور آپ احرام کھول دیں سارے کھول دیں گے ایک بھی نہیں رہے گا مبتلا ہے اس لیے اندازہ خاتون بولیے سلمہ رضی اللہ کی بات سن کے بارے تشریف لاتے ہیں بال کاٹے بھی پیچھے بچا سب نے حیران کھول دیا اور بال ہاں فکر والی ہے تو پھر مشروع لینے میں حرج نہیں ہے جو بھی حضور فیصلہ فرمائیں گے اس میں خطا کا امکان ہی نہیں ہے <تصح> جی خطا ہو ہی نہیں سکتی آکل اسلام سے اور <تصح> نے اسمت کی چادر اڑائی ہوئی آ کرام کو تو پھر رفت بارک مطالعہ خالق اور مالکوں کے اپنے حبیب کو فرما رہے آپیب ان سے مشورہ لیں آپ ان سے مشورہ لیں مطلب یہ ہے یہ اسے کہتے ہیں چھوٹوں کو بڑا کرنا ہے چھوٹوں کو بڑا کرنا یا چھوٹے سے مشورہ لیں ہاں آپ بتائیں گے کیا کہتے ہیں ایسا کرنا چاہیے جی کہ آپ کیا کہتے ہیں تو وہ چھوٹا بھی کہے گا یار بڑی بات ہے مجھ <سحن> سے بھی پوچھا جا رہا ہے جہاں پہ چھوٹوں کو بولنے دیا دی دی دی جائے وہ <سحن> چھوٹے بڑے بڑے ہو کے بھی پھر پھر رہتے ہیں ان سے کام نہیں ہوتے وہ بڑے فیصلے بھی نہیں کر پاتے ہاں چھوٹے سے آپ مشورہ لیں اگر وہ مشورے میں خطا پر ہے آپ اس کی اصلاح کریں آپ سمجھا بیٹا دیکھو یہ نہیں ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے ہاں اب آپ بتائیں کیسے ہونا چاہیے آئے گا وہ آپ کی رائے پہ ہاں جی ابا جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں جو آپ نے کہا ہے نا وہ صحیح کہا آپ اس کی جو دیے ہوئے مشورے نا اس کے مفاصل بھی اس کے سامنے رکھتے بچائیے کیا خرابی ہے اس میں اور آپ کا جو مشورہ ہے آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں اس کے جو مسالے ہیں جو فوائد اس میں مضبر ہے آپ وہ بھی بیان کر دیں وہ بھی اسے سمجھ آ جائیں گے دونوں پہلو آپ اس کے سامنے رکھیں جب آپ سامنے رکھیں امام یازمبول فرد اللہ اکبر آپ کی جب پوری کمیٹی بیٹھتی تھی نا فکی مسائل طے کرنے کے لیے اللہ اکبر یہ واحد امام اعظم علی فردی اللہ تعالیٰ نے باقی امہ کو آپ دیکھ لیں ہر امام نے کسی ایک پہلو کو متاثر کیا دین کے. ایک پہلو کو متاثر کیا کوئی فکر ہے کوئی, کوئی ناو کا ہے کوئی لغت کیا ہے کسی چیز کا کس چیز کا واحد امام اعظم و علی فرد اللہ تعالیٰ ایک ایک پہلو کو متاثر کیا یعنی ایک ایک پہلو میں دین کی خدمت کی امام اعظم بلی فرد اللہ امام اعظم بو علی فردی اللہ کی کمیٹی بیٹھنے سے پہلے تک کسی طرح کا کوئی قانون مرتب نہیں تھا امام اعظم ابو رضی اللہ عنہ نے قانون مرتب کر کے آپ نے حضرت امام اعظم امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ کو دیا انہوں نے پھر پوری دنیا کے اندر جہاں بھی اسلام کی حکومت تھی صرف ایک ہی قانون نافذ ہوا جو امام ابو رضی اللہ عنہ کو ترتیب دیا ہوا بتائیں یہ تو چھوٹا کام ہے آپ کے شگردے امام ابو رضی اللہ ابوانی جب کمیٹی بیٹھتی تھی نا وہ بحث کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ایسے ایسی زوردار آواز میں بحث ہو جاتی لگتا تھا ایسے ابھی لڑ پڑے گی یا بھی ابھی اٹھیں گے تو پھر کبھی اکٹھے بیٹھیں گے نہیں لیکن کہتے سبحان اللہ پھر جناب اکٹھے بیٹھے اٹھتے تھے اس طرح کر کے اونچی آوازیں ہو جاتی تھی بلند آواز ہو جاتی تھی آپ کی دوران بحث بچوں کی آپ کے شگردوں کی بھی اونچی آوازیں ہو جاتی تھی اور آپ کے شاگرد تھے وہ یعنی کہ عمر ان کی ایسی تھی کہ ان کو پیشاب کا مسئلہ تھا وہ اللہ اکبر اعزاز دیکھیں اکرام دیکھیں احترام دیکھیں شاگرد ہے وہ جب ان کو پیشاب آتا ہے وہ چلے جاتے آپ فرماتے ٹھہر جائیں جی یہ باس روک دیں یہ تبھی شروع ہوگی جب یہ واپس آئے گا بتائیں بھائی ایک ایک بچے کے سبق کا ہے کیسے جی اللہ اکبر ایسے تو نہیں امام وہ نیفا بن گئے جی بڑے جو ہے نا وہ چھوٹوں کو بڑا کرنے سے بنتے ہیں چھوٹوں کو زریل کرنے سے چھوٹا جو بڑا جو ہے نا وہ کبھی بڑا نہیں بن سکتا وہ یعنی کہ خود چاہے اپنے اپ میں بڑا بن رہا لیکن لوگوں کی نگاہ میں کبھی بھی بڑا نہیں بن سکتا وہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے جی اللہ اکبر دیکھیں وشاورہم فیل امر حبیب پیارے اپ ان سے مشورہ لیں فایذا عزمت فتوکل علی اللہ اپ ان سے مشورہ بھی کر لیں جو اپ کی رائے ہو آپ پھر اپنی رائے پر پختہ ارادہ کر لیں اسے کرنے کا فیض اعظم تا جب اپ پکا ارادہ کرنے لیں کہ نے کرنا ہی ہے بس پھر اپ فتوکل اللہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے آپ وہ کام کر مجددی بسم اللہ کہ گو حضور حاکم تھے اس لیے رب تبارک و ختم حضور پہ کی فیض اعظم تا اپ جب پکا ارادہ کرنے کا تو بس فیض اعظم تا اپ پختہ ارادہ کر لیا اپ نے فتوکل اللہ آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں اب المتین بے شکل تبارک و تعالی بھروسہ کرنے والوں کے ساتھ محبت فرماتا ہے بھروسہ کرنے والوں کے ساتھ بھروسہ بھی رب کی ذات پر ہو امریکہ پر نہیں کس پر بھروسہ ہو امریکہ پر ہو امریکہ پر نہیں رب کی ذات پر بھروسہ کرنے والا بندہ جو نا رب کا محبوب ہے اور بتائیں جو رب کی ذات پہ بھروسہ چھوڑ کے امریکہ پہ بھروسہ کرے رب کا مبغد ہے یا نہیں ربت بارک مطالعہ کا ببہد ہے ربت بارک مطالعہ کا غزل ہے اس بندے پر ہے آج جو بندہ کہی نہیں جی ہمیں تو فلانے کے ڈالر پہ بھروسہ ہے فلانے کے یہ پر بھروسہ ہے فلانے کے اس پر بھروسہ ہے نہ بھروسہ رب کی ذات پر کرے تو رب فرماتا ہے میں اس پر محبوب بنا لیتا ہوں اللہ اکبر کبیرا اللہ و تبارک نے ارشاہ فرمایا جی دیکھیں یہاں پہ کچھ باتیں جو ہے نا وارض کرنی ضروری ہے کہ اللہ تبارک ارشاہ فرمایا کہ حبیب پیارے آپ نے عود کا اتنا بڑا واقعہ ہوا آپ نے کسی سے کوئی ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کیا آپ کے ماتھے میں پر پیشانی میں پر بل تک نہیں آئے اسے وٹ کہتے ہیں وہ بھی نہیں آئے حبیب پیارے آپ تو اتنے کریم ہیں یہ اگر نہ نہ ہوتی بات تو یہ لوگ جو ہیں نا آپ کی بارگاہ سے بھاگ جاتے آپ کو چھوڑ جاتے ہیں یہ لوگ اس سے یہ اور دوسرا معاملہ یہ دیکھیں غزم تبوک کا جب تبوک کا معاملہ ہوا اور یہاں دیکھیں کتنا بڑا معاملہ پیش آ رہا ہے ستر صحابہ شہید ہو رہے ہیں اور وہاں تبوک میں تبوک میں جنگ بھی نہیں ہوئی سفر ہوا ہے صرف اتنا سفر کر کے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے پندرہ سولہ سو میل سفر ہے پندرہ سولہ سو میل سفر مدینہ سے تبوک کی طرف آقا علیہ السلام تشریف لے گئے وہاں تو کچھ صحابہ کرام لئے مردوان رہ گئے ان میں سے کچھ وہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو آ کر مس شریف کے ستون کے ساتھ باندھ دیا اور کچھ وہ تھے جنہوں نے, آپ نے حبیب کریم دیکھیں وہاں بھول ہوئی ستر صحابہ شہید ہوئے ستر صحابہ شہید ہوئے وہاں ماتھے میں بال نہیں آئے رب نے مدا فرمائی کی رب نے فرمایا واہ, واہ واہ واہ محبوب پیارے یہی ہونا چاہیے اور ہر وقت یہی ہونا چاہیے لیکن یہاں صرف تبوک جانے سے رہ گئے وہاں جنگ بھی نہیں ہوئی نقصان بھی نہیں ہوا کوئی کسی طرح کا کوئی لیکن پچاس دن آ سامنے بولے تعالی اور باقی سیاب بتائیں اسے ثابت کیا ہوتا ہے اسے ثابت یہ ہوتا ہے کہ امیر جو ہے نا جماعت کا جماعت کا امیر جو ہے جو بھی بندہ غلب دین کے لیے کام کر رہا ہے جماعت کا امیر جو ہے وہ وقت آنے پر سختی بھی کرے تو یہ بھی جائز ہے بکتا پر سختی بھی کرے تو یہ بھی جائز ہے جیسے بندہ مثال کے طور پر بالکل صحیح ہے اے اسے, اے اسے اے کوئی دانا حکیم جو ہے ڈاکٹر جو ہے ٹک لگائے گا اسے کٹ لگائے گا نہیں لگائے گا کٹ ہاں اگر اسے تھوڑا پھر سے نکل آتا ہے تو وہ کہے گا بھئی اس کا آپریشن کرنا پڑے گا اس کے اندر پھیل پڑ گئی ہے اگر اسے نہ ختم کیا گیا تو مزید بڑھے گی یعنی کہ اسی طرح کر کے کوئی بندہ جو ہے نا جماعت کے اندر اگر اس کے اندر ایسی کوئی یعنی کہ بات آ گئی ہے اگر اسے اس پر سختی نہ کی جائے اور اسے تمبی نہ کی جائے تو وہی بات جو ہے وہ دوسرے میں بھی آنے کا خطرہ ہے ایک خرابی جو ہے ایک بندے سے دوسرے میں منتقل ہونے کا خطرہ ہے ایک بندے نے بدخلقی کی, کی ہے وہی دوسرے میں جائے گی تو یہ امیر کا اس پر سختی کرنا جو ہے یہ کوئی ناجائز نہیں ہے یہ کو اس پر ظلم نہیں ہے یہ صرف اور صرف یہی ہے کہ اس بندے کی اصلاح ہو اور مزید لوگوں کو بھی تنبیہ ہو جائے مزید لوگ بھی تنبیہ ہو جائے آج لوگ کہتے ہیں جی پکڑ کے رکھیں کسی کو کوئی بھاگے نہ پوچھتے ہاں جی فلانا کیوں بھاگ گیا جی آپ کے پاس آتا تھا وہ بھاگ گیا بھائی کسی کو وہ کہتے ہیں اپنا ہوتا تو بھاگتا نا اپنا ہوتا تو بھاگتا نا وہ بھاگ گیا تو اپنا نہیں تھا بھائی کسی کو کہتے ہیں وہ بزرگ صوفیہ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آنے والے کے لیے دروازہ کھلا ہے آنے والے کے لیے بستر آدر ہے جانے والے کے لیے دروازہ کھلا ہے وہ آئے تو سلائیں گے اسے روٹی بھی چلائیں گے وہ جانا چاہتے تو ٹھیک ہے تشریف لے جائے وہ دروازہ کھلا جائے کسی کو پکڑ کے پکڑ کے تو جانوروں کو رکھا جاتا ہے یار ہے یا نہیں کو پکڑ کر رکھا جاتا ہے انسان تو انسان ہوتے ہیں انسان تو سمجھدار ہوتے ہیں باقی رہی بات کے اس طرح کی تھوڑی کسی بات پہ ایسے منہ بنا جانا اور بھاگ جانا درس بھی سننا چھوڑ دینا اور دینی کام بھی چھوڑ دینا یہ کو عقل والی بات نہیں ہے یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں ہر جگہ ہوتے رہتے ہیں بھی جہاں بھی جاؤ گے وہاں بھی ہو گے مثال کے طور پر میں یہاں ہوں اب میں اپنے بتاتا ہوں میں یہاں بیٹھا ہوں کام کر رہا ہوں لوگ کتنی باتیں کرتے ہیں بتائیں بھائی <تصحیح> آپ <بھائی تصحیح> کو نہیں معلوم فون آتے ہیں ہمیں لوگ بھی کھڑے کھڑے ایسی باتیں کر جاتے ہیں باہر بھی لوگ جاتے ہیں وہ باتیں کر جاتے ہیں جمعے سنتے ہیں بیان سن کے ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوتے ہیں سبحان اللہ بھی پڑھیں گے نماز بھی پڑھیں گے, کھڑوں گے, باہر جا گے پیچھے کڑو کے پیچھے میں پیچھے نہیں دے مطلب, مطلب, بے مطلب, بے مطلب بے یہ ہے میں دے پیچھے وہ نہیں تھی نیت میری میری نیت یہ تھی یعنی کہ باتیں کرتے وہ جائیں گے گالیاں رکھ دیتے ہیں لوگ لیکن کیا خیال ہے ہم دن کا کام چھوڑ دیں دن کا کام چھوڑ دیں یہاں کیا ہوتا ہے بچے آتے نا یہاں کسی کا جوتا اٹھ جائے یہاں سے میں مسجد نہیں جانا جوتی چکی گئی میں نے کہا سکول جاتے ہو وہاں تو موبائل بھی نکل جاتے تمہارے باہر گلی میں جاتے چوری ہو جاتی ڈکیتیاں مسجد یہ جیت سوچا ہمارے لوگوں یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں اگر ہم بھی ان لوگوں جیسے رویے رکھے تو ہم تو کب کے دین ہی چھوڑ کے بھاگ چکے ہوتے اتنی ساری باتیں ہوتی ہیں ہمارے بارے میں تو یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں بھائی تو ان باتوں کی وجہ سے آپ دین کا کام چھوڑ دیں یہ دنائی والی بات نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا غصہ آیا کو دین پر دین ہی نکالا دین کا کام چھوڑا نا ہے یا نہیں ایسا جیسے بندہ گھر میں لڑ پڑے کسی کے ساتھ بچے بچے کو لڑ پڑتے ہیں روٹ جاتے ہیں روٹی نہیں کھاتے یہ بندے پوچھے تیری لڑائی بہن بھائیوں سو روٹی سوئی ہے ہے یا نہیں ہمارے رشتہ دار ہیں وہ بتا رہے تھے مجھے کہتے ہیں ان کے ہاں کو مہمان آ گیا تو رات کو بیٹھے ہوئے تھے روٹی کھانے کے لیے تو کسی نے مزاق کر دیا اس کے ساتھ اس نے کہا میں روٹی نہیں کھانی تھا مہمان بیٹھے انہی کے گھر رات کو صبر کر کے لیٹ گیا بسترے پر رات کو دو بجے نا جب بھوک نے وٹ ڈالے نا اندر کہنے لگا یار ایک بار کہہ دو نا کھا لوں گا میں روٹی جو پڑی تو جب بندے کو پتہ ہے میں رہ نہیں سکتا تو پھر ایسی حرکتیں کریں کیوں اللہ کی تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق تھا فرمایا حضرت یہ تھے نا کیا نام اس کا سلطان محمود غزین رحمہ اللہ سنگت کڑوے سنگترے ان کے پاس آئے تو بڑے لوگ اعتراض کرتے تھے تم عیاد کو سر پہ چڑھا لیا ہے. اتنا اونچا عہدہ کرتے تھے تو ایک دنوں نے باقی سب نے جناب وزیروں نے ایک ایک جناب منہ میں وہ ڈلی کیا کہتے ہیں پڑی وہ منہ میں ڈالی کٹا تو منہ کھٹا کر کے نہ ایسے پھینک دی جو منہ میں ڈالی تھی وہ بھی, بھی, بھی, بھی. دوسرا پھینک دی دوسرے پھینک دیا کہ خراب ہے جب اسے ملا نا وہ سارا کھا گیا حیاز. جس کے ہاتھ سے میٹھا کھاتا رہا ہوں ایک دن کڑوا آ گیا تو مجھے موت پڑتی دکھاتے کھاتے ہوئے وفادار بندے یہ ہوتے ہیں وفاداریاں تبدیل کرنے والے بندے تھوڑے ہوتے ہیں تو رفتبارے کو تار نے واضح طور پہ شاہ فرما دیا پیارے آپ جو ہے یعنی کہ جلال کا اظہار بھی فرمایا وہاں کہاں تبوک میں وہ آخری واقع ہے یہ عود والا پہلا واقعہ ہے یہاں رب تبارک کو تھا مدح فرمائے واہ واہ واہ حبیب پیارے ما وارحمد کیا اللہ کی رحمت ہے آپ پیارے من اللہ, اللہ اللہ اکبر آگے دیکھیں جی جیسا اللہ فلا غالب والم میں کہ حبیب پیارے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کر دے صحابہ اکرام کو خطاب ہے تو فلا غالب الم تو کوئی بھی تمہیں مغلوب نہیں کر سکتا کوئی بھی تمہیں مغلوب نہیں کر سکتا کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا شرط یہ ہے اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو وَإِن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرنا چھوڑ دے دن کم امبا دے تو بتاؤ کون ہے اللہ کے بات تمہاری مدد کرنے والا مددگار صرف کون ہے اللہ ہے یا مبارکہ کیا بتا رہی مددگار کون ہے اللہ ہے اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُومِنُونَ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی مومن بھروسہ کرتے ہیں اگلی آیہ مبارکہ دیکھیں جی یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے ذرا غور کریں یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ نازل ہوئی ہے بدر کے معاملے میں کس معاملے میں بدر کے معاملے میں لیکن رکھی گئی ہے اہد کے معاملے میں ٹھیک ہے اس آیہ مبارکہ کا تعلق بدر کے معاملے کے ساتھ ہے لیکن رکھی کہاں گئی ہے کے کے معاملے ساتھ ہوا یہ کہ بدر کا جب مال غنیمت اکٹھا کیا گیا نا تو اس میں ایک چادر تھی وہ مل نہیں رہی تھی کسی بندے نے یہ کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے رسول والے نے اپنے لیے رکھ دی لی یعنی کہ یہ بات بھی ان کی کوئی ایسی نہیں تھی کہ قابل گرفت ہو یہ آکل ع صدام جو چاہیں اپنے لیے رکھ سکتے ہیں جی آکلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مختار کل ہے ہر طرح کا اختیار دیا ہوئے اللہ تعالیٰ نے السلام کو جو چاہے حضور رکھ سکتے ہیں اور آکل ہاکم بھی تھے تو انہوں نے یہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بھی محبوب علیہ السلام کے بارے میں پسند نہیں آئی. اللہ بات بھی نہیں آئی ٹھیک ہے نا جی اللہ تبارک کرے جو کوئی بندہ اس طرح کی خیانت کرے گا تو کیا مت بولتے وہ خیانت اس کے گلے میں پڑی ہوگی سائے مبارک کا تعلق چونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ بدر کا ایک معاملہ جو پیش آیا تھا وہاں تھا لیکن یہاں جو ہے یہ پیچھے آئے مبارک گزری ہے کہ اللہ تبارکار حبیب کہ حبیب پیارے آپ بھی ان کو معاف کر دیں صحابہ کو شان دیکھیں یار دو بار رب نے, فرمایا میں نے معاف کر دیا ہے پھر رب تبارک نے حبیب کو فرما رہا حبیب آپ بھی معاف کر دیں ان کو معاف پہلے رب نے کر دیا معاف پھر حبیب کو فرمایا آپ بھی معاف کر دیں پہلے خود معاف کیا رب نے دو بار فرمایا افلاہم افا ان کم اف اللہ, انکم انکم اف اللہ دو بار فرمایا رب نے میں نے معاف کر دیا معاف کر دیا ان کو رب نے فرمایا دعا بھی دعا بھی مانگیں یہ فرما رب تبارک بارک نے اب دیکھیں مبارکہ جو ہے معافی ہو گئی ہر معاملے کی رقت نے بتا فرمایا کہ اب کے ساتھ تعلق دیکھیں میں رب فرما میں نے معاف کر دیا حبیب کہہ رہے ہیں میں نے معاف کر دیا حبیب کہہ رہے ہیں میں نے معاف کر دیا میں اب کسی کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ نبی علیہ صاحب السلام جو ہیں یہ اوپر اوپر سے معاف کر رہے ہیں دل سے معاف نہیں کر رہے میں کے اوپر اوپر سے نبی معاف کر دیں دل میں جو ہے وہ نوزہ اس کے خلاف کوئی بات رکھیں میں تو خیانت ہو گئی اور میرا نبی جو ہے وہ خیات کر ہی نہیں سکتا یعنی کہ یہ آیا مبارکہ جو ہے اس آئے مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر اعتماد جو ہے نا وہ رکھنے کے لیے لوگوں کو یہ سبق دیا یہ یعنی اس آئے مبارکہ کود کو کے معاملے کے ساتھ جوڑنا یہی یعنی کہ مناسبت رکھتا ہے اللہ تبارک وطالعہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی بندہ میرے آتا علیہ السلام کی بارگاہ سے تمہیں بعد اعتماد نہ کرے جو, منافق لوگ جو تھے وہ وہ وہ یہ یہ کہ ہے ہے کہ نبی نبی نبی کو ہیں پر سے لگے نہیں بندے شان ہے اللہ میں کے ہم توفا تو کل نفس ما قصبت وهم لا يظلمون ہر جان نے جو کچھ بھی کیا ہے اسے پورا پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا وهم لا يظلمون کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاہ فرمایا افا من اتبع دبان اللہ کمن با بسخط من اللہ وما واہ جہنم میں کیا وہ بندہ جو اللہ تبارک و تعالی کی رضا چاہتا ہے یہ اس بندے کی طرح ہو جائے گا جو اللہ تبارک و تعالی کے غضب میں ہے۔ اللہ تعالی کی رضا چاہنے والا بندہ اس کی طرح ہو جائے گا جو ربتالیٰ کے غضب میں مبتلا ہے وما جہنم اور اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے جہنمی بندہ رب بارک بالا پر کا جس پر غضب ہے وہ بندہ اس کی طرح ہو جائے گا جس پر اللہ راضی ہے جو اللہ تعالی کی رضا ڈھونڈتا پھرتا ہے اس کی طرح ہو جائے گا نا نا نا وہ میں اس بندے کہ تو ٹھکانہ ہی جہنم ہے اور کتنا برا ٹھکانہ ہے اس کا ہم درجات عند اللہ میں ان کے درجات ہیں اللہ کے ہاں واللہ بصیر بما يعملون اللہ تبارک وتعالى کو ان کے اللہ تعالی ان کے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے ہاں اگلی آئے مبارکہ دیکھیں جی اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی نے ارشا فرمایا لقد من اللہ علومین رسول یہ آئے مبارکہ جو ہے لقد من اللہ علم یہ آئے مبارکہ ہمیں سر ملاد پہ سننے کو ملتی ہے ملاد کے میں مولوی پڑھتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں پڑھی ہے جہاد کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کہاں پڑھی ہے غزبۂ عود کے ضمن میں غزبۂ عود کا ذکر چل رہا تھا تو درمیان میں تبارک وطالیہ نے اب محبوب علیہ السلام کے صحابہ کو رب نے تسلی دی تو کیسے دی ہے اور ہمارے صحابہ تم یہ بھی تو دیکھو نا ہیں اللہ تعالی نے پہلے فرمایا دو بار میں نے معاف کر دیا فرمایا حبیب بھی معاف کر دیں پھر ان کی معافی کے دعا بھی مانگیں پھر رب تبارک و تعالی فرما رہا ہے محبوب علیہ کے سیاح نے اس با صفیم رسول میں ابو عمر عثمان علی دیکھو تو صحیح میں نے کتنا احسان کیا اپنا حبیبی تمہیں دے دیا ہے اپنا حبیبی تمہیں دے دیا ہے لقد من اللہ علی نے اس با سفیم رسول اللہ نے احسان کر دیا مومنو پر کیونکہ اس نے اپنا رسول بھیج دیا بینان فسم وہ ہے بھی نہیں میں سے میں بھیجا ہے نا جی ہاں اللہ آگے رب تبارک رفتبار نے حبیب کریم علیہ السلام کی شان بیان کی اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ یہ جہاد کی باتیں چل رہی ہیں تو کوئی تعلیم حکمت اور تعلیم کتاب سے قرآن و حدیث کی تعلیم سے کوئی یہ نہ کہے کہ بس اب چھٹی ہمیں رب تعالیٰ میں جہاد بھی چلتا رہے گا ساتھ ساتھ تعلیمی کتاب بھی چلتی رہے گی اور تعلیم حکمت بھی چلتی رہے گی تم نے میرا قرآن بھی پڑھتے رہنا ہے اور میرے حبیب کا فرمان بھی پڑھتے رہنا ہے اللہ اکبر کبیرو علیہم آیات ہی حبیب کریم علیہ صحیح السلام ان پر اللہ تعالیٰ کی آتے تلاوت کرتے ہیں وہی ذکی ہم اور ان کا تزکیہ بھی فرماتے ہیں ان کے باتن کو بھی پاک فرماتے ہیں وہ اللہ محم الکتاب آ اور انہیں کتاب بھی سکھاتے ہیں وال حکمت اور انہیں حکمت بھی سکھاتے ہیں کو اگر دیکھا جائے، یعنی جہاد کے زمن میں رکھا جائے اسے تو کتاب سکھانا بھی جہاد ہے قرآن سکھانا بھی جہاد ہے اور جناب حکمت سکھانا، حضور کی سکھانا بھی جہاد ہے قرآن کا دفاع کرنا بھی جہاد ہے اور کسی صورت میں چھوٹ نہیں ہے تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت سے ہر حال میں یہ چلتا رہے سات سات. سات سات تو کوئی بندہ اگر جہاد نہیں کر سکتا یہ جہاد جو کر رہے ہیں ان پر مال خرچ کرنا یہ بھی جہاد ہے ان کی خدمت کرنا بھی جہاد ہے ان کو کتابیں لے کر دینا بھی جہاد ہے کسی طرح کوئی بندہ جو ہے وہ فارغ نہ رہے کسی نہ کسی طریقے سے اس کا حصہ پڑتا رہے غلبہ دین کے لیے جیسا بھی ہو اللہ تبارکار فرمایا حبیب کریم علیہ السلام تشریف لائے تم میں وہ تمہیں کتاب سکھاتے ہیں حکمت سکھاتے ہیں میں انکاروں قبل الرفی مبین حالانکہ اس سے پہلے لوگ سارے کے سارے گمراہ میں تھے کھلی گمرائی میں مبتلا تھے میرے حبیب کریم علیہ السلام تشریف لائے ہیں انہوں نے تمہیں کتاب سکھائی ہے رب تبارک و طالب تک پہنچنے کا راہ بتا دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق